مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں کے حاضرین مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے اور ان اللہ تعالیٰ اسی دوران ذوق نات مقابلے کا آج کون سے وہ اسلامی بھائی ہیں جو مدینے کا ٹکٹ حاصل کر پاتے ہیں حاضرین میں بھی ہے قرآن دازی اور ہمارے یہاں کے منچ پر موجود ناتخانوں خانوں جو آپس میں مد مقابل ہیں ان کے درمیان بھی نعت ناتخوا... عمرے کے ٹکٹ کا سلسلہ ہے یہ مقابلہ چلا تھا سولہ سفر رہے جاتے رہے سلسلے ہوتے رہے اپنی اپنی باریاں پوری کی اور نصیب قسمت حاضر دماغی سے پہنچتے پہنچتے آج فائنل تک ہماری دو ٹیمیں یعنی ٹیم ون اور ٹیم سیون کے اسلامی بھائی پہنچے ہیں اور اب دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے آج ذوق نات میں وہی مراحل ہیں وہی سیگمنٹس ہیں اور وقت بھی چونکہ پاکستان میں بہت زیادہ ہو چکا ہے دیکھنا ہے کہ اب ان میں نشاد کتنا ہے کتنے شاش ہیں تمام اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے یہاں والوں سے بھی سوالات ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی ان کے لیے بھی انعامات ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی جھوم جھوم کر ناطے بھی پڑھیں گے مرحبا کی دھومیں بھی اور گے اور انشاءاللہ تعالی نہ کہیں نہیں جائیے امیر علیہ سنت دامد برکات ملا بھی آج ہمارے ساتھ ہیں اور ان شاء اللہ ان کی بھی برکت ہم لے رہے تھے لے رہے ہیں اور لیں گے ان شاء اللہ امید ہے کہ مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ مزید چلے گا مقابلے کے بعد اور آخر میں امیر علیہ کے مبارک ہاتھوں سے عمرے کا ٹکٹ بھی یہاں سے حاضرین پائیں گے اور جو فائنل جیتیں گے ان کے لیے بھی انشاءاللہ شاء تعالیٰ عمرے کے ٹکٹ کی ترکیب ہوگی آپ <سؤال> سب بھی تیار ہیں دیکھیں گے کون جیتے گا آج انشاءاللہ شاء تعالیٰ مقابلے کو شروع کریں گے اس سے پہلے کچھ وضاحت کر دوں صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے جو مقابلے ہوئے ہیں مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں کے حاضرین اس سے پہلے جو سلسلے ہوئے ہیں ان میں سات مراحل تھے جنہیں سیگمنٹ کہتے ہیں لیکن آج جو مرحلہ ہے وہ سب سے آخری ہے اور یہاں پر ہی سب کو آنا تھا فائنل کی طرف سب کی نظریں تھیں دنیا جہاں کے ویورز ہمارے ناظرین اس سلسلے کو دیکھنے کے متمنی تھے اور اب وقت آ چکا ہے اور آج جو مرحلہ ہے وہ ایک ہم نے بڑھایا ہے اب آٹھ مراحل ہیں آج اور دیکھنا ہے کہ آٹھ مراحل سے گزر کر کون سی ٹیم زیادہ پوائنٹس لیتی ہے جو زیادہ پوائنٹ لیں گے وہی جائیں گے مدینہ شریف کے ٹکٹ کی طرف اور جو آج پیچھے جائیں گے ان کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی بہت ہی پیارے پیارے تعائف ہیں ہم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقابلے کو پیش کریں گے مگر اس سے پہلے ایک مختصر سا لیں گے وقفہ جس میں ہے ایک بہت ہی پیارا مدنی گلدستہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شعرا کے نگران حج ابو حامد محمد عمران اتاری دعوت برکاتم الیہ کا بہت ہی پیارا مدنی گلدستہ آپ کو دکھا رہے ہیں توجہ سے اس کو دیکھیے حاضرین ناظرین سے سنیے ان شاء پھر آئیں گے مقابلے کے مراحل کی طرف اور پھر آپ دیکھیں گے مقابلہ ذوق نات سلحب صلی اللہ تعالی علی محمد صلیبرت <سلم> <علی سلم> <علی سلم> <سلم> عیسیٰ رح اللہ علیہ نبی صلاحت کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے تھوڑے دنوں بعد کا واقعہ ہے کہ یمن میں سنعر نامی شہر سے دو کوس کے دوری پر ایک باغ تھا جس کا نام دردان اس باغ کا مالک بہت ہی نیک نفس اور سخی آدمی تھا اس کا دستور یہ تھا کہ پھلوں کو توڑنے کے وقت وہ فقیروں اور مسکینوں کو بلاتا تھا اور اعلان کر دیتا تھا کہ جو پھل ہوا سے گر پڑیں یا جو ہماری جھولی سے الگ جا کر گریں وہ سب تم لوگ لے لی لیا کرو اس طرح اس باغ کا بہت سا پھل فکرا مساکین کو مل جایا کرتا تھا باغ کا مالک مر گیا تو اس کے تینوں بیٹے اس باغ کے مالک ہو گئے مگر یہ تینوں بخل واقع ہوئے کنجوس ان لوگوں نے آپس میں طے کر لیا کہ اگر مسکینوں کو ہم لوگ بلائیں گے تو بہت سے پھل یہ لوگ لے جائیں گے اور ہم لوگوں کے اہل و عیال کی روزی میں تنگی ہو جائے گی چنانچہ سورج نکلنے سے قبل ہی چل کر ہم لوگ باغ کا پھل توڑ لیں تاکہ و مساکین کو خبر ہی نہ ہو چنانچہ ان لوگوں نے بد نیتی کی نخوصت کو ساتھ لیا اور اس نے یہ اثر دکھایا اثر بد دکھایا کہ ناگاہ رات ہی میں اللہ تع نے باغ میں ایک آگ بھیج دی جس نے پورے باغ کو جلا کر خاک سیاہ کا ڈالا اور ان لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی یہ لوگ اپنے منصوبے کے مطابق میں روانہ ہوئے اور راستے میں چپکے چپکے کرتے تھے تاکہ فقیروں, کو خبر بھی نہ چلے لیکن یہ لوگ جب باغ کے پاس پہنچے تو وہاں جلے ہوئے درختوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے چنانچہ ایک بول پڑا کہ ہم لوگ راستہ بھول کر کسی اور جگہ چلے آئے کیا مگر ان بھائیوں میں ایک ایسا بھی تھا جو کچھ نیک نیتی یا نیک نفس کے لیں اس کا حامل تھا اس نے کہا ہم راستہ نہیں بھولیں بلکہ جیسا کیا تھا ویسا بھرا ہے اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو پھلوں سے محروم کر دیا ہے یا جا تم لوگ خدا کی تسبیح پڑو تو ان سبوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا سبحان ربنا اب بنا ان یعنی ہمارے رب کے لیے پاکی ہے ہم لوگ یقینی ظالم ہیں کہ ہم نے فکرا مساکین کا حق مار لیا پھر وہ تینوں بھائی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور آخر میں یہ کہنے لگے ترجمہ کنزول امید ہے کہ ہمیں ہمارا رب اسے بہتر بدل دے ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالی نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرما لی اور پھر ان لوگوں کو اس کے بدلے ایک دوسرا باغ عطا فرما دیا جس تو بہت زیادہ اور بہت بڑے بڑے پھل آنے لگے اس میں ایک ایک انگور اتنا بڑا بڑا ہوتا تھا کہ اس کا ایک خوشہ ایک کھچر کا بوجھ ہو جایا کرتا تھا میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے شکایت سنی اور جس انداز سے انہوں نے اپنے رب ازب کے آگے توبہ کی رجوع لائے سبحان رب بنا کنا والمین ہم رب کے لیے پاکی ہے ہم لوگ یقیناً ظالم ہے یہاں پر نیت کا بھی دخل ہے ان کی نیتوں میں کھوٹ آیا اور انہوں نے کیا سوچا کیا ہو گیا مگر جیسا کرنے گئے تھے ویسا انہوں نے بھرا پھر جیسا کرنے گئے ویسا انہوں نے پایا دونوں طرف سے جیسی کرنی ویسی بھرنی یہ صرف منفی پہلو کے لیے نہیں ہوتا یہ مثبت پہلو بھی اس میں لیا جاتا ہے اچھا کرو گے اچھا پاؤ گے برا کرو گے برا پاؤ گے کر بھلا تو ہو بھلا عزت کرو عزت پاؤ گے لوگوں کو زلیل کرتے رہو گے تو ذلت تمہارا مقدر بنے گیب گی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ, اللہ تعالی, علی محمد صلو اللہ تعالی علی وآلہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں کے حاضرین مقابلہ ذوق نات کا وقت ہے مدنی مذاکرے کے درمیان اور یہ سلسلہ سولہ سفر المظفر سے برائے راست آپ دیکھ رہے ہیں اور آج اس کا فائنل ہو رہا ہے میرے ساتھ ہیں ٹیم ون اور ٹیم 3 کے ٹیم سیون کے اسلامی بھائی اور یہ کون کون ہیں ان کی بھی ان کا بھی تعارف کرا دوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کروں کہ ہمارے جو بھی مقابلے ہیں ان سب میں محض ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا پانے کی نیت رکھیں اور اس میں نعت خوانی کو مزید آگے بڑھانے کی ہماری نیتیں ہوں نعت خوانی کو اور لوگوں کے سامنے اجاگر کرنا مقصود ہو شاعروں کے حوالے سے تعارف ہمارا مقصود ہوتا ہے نئے نئے شعر پڑے جائیں گے مقصود ہوتا ہے اور الحمد اس مبارک مقصود میں کامیابی بھی نظر آ رہی ہے کئی بچے جو ہیں وہ اس کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور بہت ہی پیارے انداز میں الحمد مدنی چینل پر جیسے ناتے پڑھی جاتی ہیں اس سلسلے کو بھی سراہا گیا اور الحمد مدنی چینل کا فیضان علا عزت کا فیضان امیر اہل سنت کا فیضان جاری رہے گا میرے ساتھ دائیں طرف ہیں ٹیم کے نگران محمد محمود عطاری احمد رضا عطاری اور مدنی رضا عطاری میرے بائیں طرف ہیں جو کہ فائنل میں ہیں ٹیم 7 کے اسلامی بھائی ارشد عطاری محمد آصف عطاری محمد رضا عطاری اور سب کے لیے اچھی اچھی نیتیں میں بھی کر لیتا ہوں اپ بھی کر لیجئے اللہ کی رضا کے لیے، پانے کے لیے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ میں اس سلسلے میں نیک لوگوں کا بلکہ نیکوں کے سردار شاہ عبرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کروں گا زیادہ تر اس میں بصورت ناد ذکر ہوگا تو جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ذکر کرتے رہیں گے رحمتیں بر... لوٹتے رہیں گے آج تو ویسے نیت ہے نا کہ آج ساری رات باپا کے ساتھ ہے انشاءاللہ جہاں دنیا کے لوگ خلافات میں پڑ جاتے ہیں گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں انشاءاللہ ہم شیطان کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے انشاءاللہ زوجل مدنی کے ناظرین آپ سے بھی کریں گے ایک سوال اور آپ کو بھی دینا ہے اس کا جواب سوال یہ ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ محبت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے دادا جان کا نام کیا تھا آپ کے دادا کا نام آپ ایس ایم ایس کے ذریعے جواب دیں گے 03012612176 پر جو پاکستان سے جوابات آئیں گے ان میں ہوگی سلیکشن اور ان میں سے چھبیس ناموں کو یہاں اناؤنس کیا جائے گا جو درست جواب دیں گے اور ان میں سے تین کے لیے ہوگا انشاءاللہ ہمارے دعوت اسلامی کے شعبے مکتبت المدینہ کی طرف سے انعام بہترین علم دین کے موتیوں سے بھرا اور یہ ان ان کے گھروں تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ جو عمرے کے ٹکٹس بانٹے جاتے ہیں یا جو تحائف دیے جاتے ہیں وہ دعوت اسلامی اپنے فنڈ سے نہیں دیتی ہے نہ ٹکٹس دعوت اسلامی کسی چندے کے مد سے دیتی ہے بلکہ یہ دعوت اسلامی کے چاہنے والے وہ اسلامی بھائی جو محبت کرتے ہیں ان سے ترکیب بنا کر یہ سلسلے ہوتے ہیں اور کوئی بھی رقم جو آپ مدنی چینل وغیرہ کو دیتے ہیں یا دعوت اسلامی کو فنڈ دیتے ہیں اس سے یہ سلسلے اور آپ اگر دعوت اسلامی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجیے اور دعوت اسلامی انشاءاللہ شاء کے آپ ہوئے دیے کو بہترین خرچ کرے گی انشاءاللہ اچھے چنیتیں مزید ہوں مسلمانوں کے قرب کی برکتیں پاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی دل جوئی کے لیے آپ سے بھی سوالات کروں گا آپ بھی جوابات دیجیے گا انعامات بھی پیش کریں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ تعالی وقت مناسب پر امیر اہل سنت کی صحبتیں بھی پائیں گے اور ان کے مبارک ہاتھوں سے ہمارے جیتنے والوں کو تحفہ بھی پیش کیا جائے گا تحفے کے ساتھ ساتھ عمرے کا مدینہ پاک کا ٹکٹ بھی ہے اور یہاں کے حاضرین میں سے بھی ایک خوش نصیب ہوگا جو ایک ٹکٹ پائیں گے اور مدینے شریف جائیں گے انشاءاللہ کس کس کو جانا ہے ان کے ساتھ جا رہا ہے نا انشاءاللہ انشاءاللہ باپا کے ہاتھوں سے ٹکٹ مل جائے گا اللہ کرے گا تو باپا کے ساتھ بھی جانا نصیب ہو جائے گا ان ہمارے ہوتے ہیں سات مراحل آج ہیں آٹھ مراحل اور تقریباً اس میں تھرٹی پوائنٹس ہیں اور دیکھیں گے کہ کون زیادہ اور بڑی تیاریوں کے ساتھ یہاں پر تشریف لائے ہوں گے لیکن یہاں پر تو مقابلہ ہوتا ہے حاضر دماغی کا جس کو پچیس سیکنڈ میں اپنا جواب یاد آ گیا یا مل گیا وہی آگے आगे बढ़ जाता है دوسرا दूसरा पीछे جاتا जाता है इसलिए आखिरी لمحے तक فیصلہ دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے اور خوش نصیب انشاء اللہ تعالی مدینے پاک کی طرف روانہ ہوں گے اللہ کی رحمت سے پہلا مرحلہ ہے اشعار کی تکرار تین پوائنٹ کا یہ مرحلہ ہے آئیے اس مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رزا رزا پہلا مرحلہ اشعار کی تقرار اس مرحلے میں میں ایک شعر پیش کروں گا اس شیر سے آگے ہمارے دائیں طرف کے اسلامی بھائی شعر پڑھیں گے اور اس شعر سے پھر سلسلہ بڑھے گا آگے تو بہت ہی توجہ سے بہت ہی زبردست اشعار دینے ہیں بالخصوص اچھی ردیف چنیئے ایسے اشعار کے جن کے آخر میں مشکل حروف آتے ہیں تاکہ سامنے والے اشعار دینے میں ان کو بھی کچھ تکلیف کچھ مشکل پیش آئے اور یہی ہے مقابلہ یہی اسکلز آج دیکھنی ہیں کیا ہوتا ہے پہلا شیر شہن سخن مولانا حسن رضا خان علیہ کا پڑھ رہا ہوں شیر ہے سجی ہے جن سے شبستان عالم امکان سجی ہے جن سے شبستان عالم امکان وہی ہے مجلس روز نشور کی رونق ان اللہ تعالی روز نشور یعنی محشر قیامت کا دن پچیس سیکنڈ ہے میرے دائیں طرف سے ٹیم 1 شیر شروع کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کاف سے کیا شیر پڑتا کی ہے کدے بے سایا سلے کے بیریا گدے بے سایا سلے کے بیریا گیا تو بے سایہ ضلع کا ضلع ہے یا جو اشعار جو اشعار یہاں پڑے جا رہے ہیں وہ صرف مقابلے کی حد تک نہیں ہے ان میں استغاثہ ہے مناجات ہے دعا ہے نعت ہے آپ سب میں شامل رہیے آپ کو بھی اجازت ہے جو گھر میں سن رہے ہیں ان کو بھی اجازت ہے آپ نہ صرف مقابلہ دیکھیے بلکہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے جب مراوا کی دھومیں مچے تو جھنڈے لہرائیے اور محض مقابلہ دیکھیے نہیں بلکہ آپ نعتوں میں شامل رہیے مناجات میں شامل رہیے اور ثواب کی بھی نیت رکھیے اور جب سبحان اللہ کہنے کا وقت آئے تو اللہ کے ذکر کی نیت سے جنت پہ درخت لگانے کی نیت سے سبحان اللہ بھی کہیے ان شاء اللہ ثنا سکار ہے بول سکار ہے تمنا کیا کیسے پافیے تھے بات میں بتانا بھول گیا ان ناظرین کے لیے جو اگر پہلی دفعہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں کہ اس مرحلے میں پانچ منٹ دیے جاتے ہیں پانچ منٹ میں ہی کسی ایک کا پلہ جھک جائے تو ٹھیک ورنہ اس کے بعد تین تین پوائنٹس برابر دے دیے جائیں گے جی یا یہ تیری رنگت حسن کا چاند صبح دل ہے یا سبحان اللہ حسن کے چاند صبح دل ہے یا ہے شیر غلط پڑنا ہے آپ شیر درست کیجئے اور درست شیر ہی قبول کیا جائے گا دیانا و علیمانا دل کرنی مری کے لیے شفا ہے تیرا د لگتا ہے طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث پورا یاد کیا ہوا ہے سا سلامک سو دیں گے غرض کیا سلامک سو دی گے ہر دے گرج کیا غرض کا آپ تو ہے یا غوث سا دے دیا انہوں نے پچیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس سا سنا خان تھے جس وتے سنا سبحان اللہ شا بھی تو شاک آسوبہ تے نشا خوب نشا کیف آپس شروع سے سنا خان جس وقت جی ثنا خان جس وقت ناتے سناتے شیر درستی قبول کیا جائے گا شیر کی وقت آپ کا کم ہے اور آخری منٹ چل رہا ہے سے شیر یا الہی ہر جگہ تیری گیری کا ساتھ ہو پڑے مشکل شر مشکل کشا کا سبحان اللہ آخری شیر ہے واو سے جو آپ ان کو دیں گے ولی, ولی کیا موسلائے خود حضور آئے ولی, ولی کیا مسلائے خود, خود, کی خود حضور آئے تیری تریواز کی محفل ہے یا گوس تریواز کی محفل ہے یا خود حضور آئے آخری شیر ہے جو آپ ان کو دیں گے ساس لکھنی ہے محبوب خدا خدا, خدا, خدا خدا ہی خدا جن کی عظمت جانتا ہے خدا ہی جن کی عظمت جانتا ہے سبحان اللہ, اللہ یا چشتی ہر تیری طرف مائل بھائی ایک اور سا گیا ہے دیکھیں اب کیا پڑھتے ہیں یہ آخری سا ہے آخری شیر ہے اور مرحلہ بھی آخری ہے جسے فائنل کہتے ہیں ہم آپ کے سیکنڈز کم ہوتے جا رہے ہیں سولہ مقبول ہے کا آپ نے ہی اس شیر کو پڑھا ہے آپ کے سیکنڈز کم ہوتے جا رہے ہیں یہ دوبارہ چلائے گئے اللہ آخری مرحلے میں آخری وقت میں انہوں نے شیر بتایا ہے بہت ہی پیارا مستفی رضا خان نوری علیہ رحمان کا اور اس طرح یہ مرحلہ ختم ہوا اور اس مرحلے میں دونوں نے تین تین نمبر حاصل کر لیے ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ آج دیکھنا ہے کس طرح مقابلہ آگے جاتا ہے ٹیم ون اور ٹیم سیون ہمارے بہت ہی محترم اور پیارے پیارے شناخہ اس میں موجود ہیں اور آپ ان سے ناتے سن کر عشق نبی کو بڑھایا کرتے ہیں آج دیکھنا ہے کہ کس کی قسم لے جاتی ہے پہلا اور آخر میں بڑی مشکل پیش آئی لیکن شیر پورا کر دیا اس طرح کے شعر بھی یاد ہونے چاہیے اور اس طرح نئے نئے شیر بھی آپ کو ماشاءاللہ اللہ سننے کو مل رہے ہیں اگلا مرحلہ ہے ہمارا بہت ہی زبردست اور اس میں یہ کتنی بھی تیاری کر لیں یہ آخر اس میں بعض اوقات پھنس بھی جاتے ہیں کیونکہ اس میں لفظ دیے جاتے ہیں یہ کتنے اشاریات کریں گے وہ لفظ جو یہاں ملنے والا ہے وہ ان کو پتا نہیں چل سکتا ہم ایسا کوئی سلیبس نہیں دیتے کہ یہ الفاظ ہیں ان میں سے کوئی آئیں گے یہ کوئی بھی لفظ آ سکتا ہے پوری کتاب میں سے کئی کتابوں میں سے اور یہ اس سے پڑھنے کے پابند ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ آج کیسی تیاری ہے اور کیا ہوتا ہے مرحلہ ہے ایک لفظ ایک شیر بڑھیں گے اس کی طرف سلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین مرحلہ ہے ایک لفظ ایک شیر لیکن سیمی فائنل سے ہم نے اس کو چینج کر دیا ہے ایک لفظ دو شیر اور جو لفظ دیا جائے گا اس پہ دو اشارے نے سنانے ہوں گے ایسے جن میں وہ لفظ آ رہا ہو تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے پہلا لفظ اس سے شیر پڑھیں گے ٹیم ون کے اسلامی بھائی تیار ہیں آپ جی پہلا شیر ایسے دو شیر سنائیے جس میں لفظ آ رہے ہوں لا مکہ دو شیر سنانے ہیں پچیس سیکنڈ ہر شیر کے لیے ہیں وہ لامکا کے مکی ہوئے سر سرش تخت نشی ہوئے وہ نبی جن کے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں سبحان اللہ جی دوسرا شیر لامکا آنا چاہیے پہلا تو بہت آسان تھا میرے خیال سے لا لامکا آپ کا وقت جاری ہے اٹھارہ سیکنڈ ہے ہر شیر کا ایک پوائنٹ ہے سر لامکان سے طلب ہوئی سوئے چلے نبی وہ نبی ہے کوئی حد ہے ان کے بڑی مشکلوں سے لا لامکاں پر دوسرا شیر سنایا ہے بہت دور سے لے کر آئے ہیں ماشاءاللہ سر لا لامکاں سے طلب ہوئی اور شیر ہو گیا ہے پورا دو پوائنٹس آپ نے حاصل کر لی ہیں سبحان اللہ اب بڑھیں گے بائیں طرف ٹیم سیون ایسا شیر ایسے دو شیر سنائیے جس میں لفظ آئے جلال جا ہو نہیں مالو منال دو سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو اللہ ماشاء دوسرا شعر اس کے لیے بھی ہے پچیس سیکنڈ دو پوائنٹس ہیں ایک لے لیا ہے آپ نے آپ کے پاس سولہ سیکنڈ ہے آپ کے پاس پانچ سیکنڈ ہے آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے اور آپ شیر نہیں پڑھ سکے ہیں آپ نے کوشش بھی نہیں کی اگر آپ شیر شروع کر دیتے تو آپ کو وقت مل سکتا تھا اور ایک نمبر آپ نہیں لے سکے تین سے چار نمبر ہو چکے ہیں کئی اشار ہیں جلال پر انشا یہاں سے کوئی نہیں بولے گا نہیں بولیں گے ان شاء اللہ یہ ہمارے پیارے پیارے اسلامی بھائی ہیں کچھ نہیں بولیں گے آپ کو آتا بھی ہو تو جب پوچھا جائے تب بولنا ہے ان کے قدم سے سلاح گالی ہوئی جنا واللہ میرے گل سے ہے جاو جلال گل اور کئی اشار ہیں جو جلال کے لفظ کے ساتھ آتے ہیں اگلے شیر کی طرف بڑھیں گے جو کہ دیں گے ٹیم سیون ٹیم ون کے اسلامی بھائی ایسے دو شعر سنائیے جس میں لفظ آ رہے ہوں سبب سبب BESABB BAKSH DE NA POUCH AMAL BESABB BAKSH DE NA POUCH لا اگلا شیر بیساب کرتے بخش حشر میں مجھ سے کرنا نہ پور شام میرا کھل رہا ہے تج سبحان اللہ سبحان اللہ کی صدایں بھی ہونی چاہیے اور ذکر اللہ کی نیت بھی ہونی چاہیے دو پوائنٹ مزید لے لیے ہیں اور بہت پیارے پیارے مناجات کے اشار سنائے ہیں سبب سے اور بھی کئی اشار ہیں جس میں لفظ آتا ہے سبب جیسے کہ سبب وفور رحمت میری بے زبانیاں ہیں نہ فغا کے ڈھنگ جانوں نہ مجھے پکار آئے اور بھی ہیں اشار بڑھیں گے اگلے شعر کی طرف ایسے دو شعر سنائیں گے ٹیم سیون کے اسلامی بھائی سر جھکے ہیں آنکھیں اب کھل گئیں پہلے بند تھیں ایسے دو شعر سنائیں جس میں لفظ آ رہا ہو آنکھیں آنکھ رو رو آجاد والے اگلا شیر آنکھوں نہیں آنا چاہیے آ گئے ایک کلام سے ایک شیر پڑا جائے یہ بھی کل تے ہوا تھا کل یہ بھی طے ہوا تھا یہ دوسرا کلام ہے سرے مکان سے طلب ہوئی ہے کسی اور تری دس بہت ہی پیارا شیر آپ نے سنا دیا ہے دو نمبرز مزید لے لی ہیں سبحان اللہ اب پوائنٹس جو ہے وہ سات اور چھ ہو چکے ہیں آخری آخری آخری دو اشار ہیں دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے ایسے دو شیر سنائیے جس میں لفظ آ رہے ہوں سکہ سکہ حکومت سیکمت صبح شبے بلادت سبحان اللہ اگلا شعر سکہ ہر شعر پر سبحان اللہ کی سدائے ہونی چاہیے سبحان اللہ کیا لکھتے ہیں ہمارے بزرگا دین سکہ پچیس سیکنڈ میں سے سترہ رہتے ہیں جی سکا کیمرے پی سی آر سے یہاں آواز آ رہی ہے اگر وہ کم کر دی جائے کیسے ممکن ہے ان کو جواب آتا ہی نہیں وقت آپ کا پورا ہو چکا ہے آپ سکہ پہ دوسرا شیر نہیں سنا سکے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سماکو سمک میں سکہ نشا تمہارے لیے یہ بیٹھا ہے سکہ تمہاری عطا کا کبھی ہاتھ اٹھنے نہ پایا گدا کا یہ دو شیر میں نے سنائے ایسے کئی اشار ہیں جو سکہ پر ہیں اب چلیں دیکھتے ہیں کہ آخر میں کیا ہوتا ہے آپ نے ایک پوائنٹ نہیں لیا اور آپ کے آٹھ جو ہیں وہ پوائنٹ ہو چکے ہیں آخری شیر ٹیم سیون ایسے دو اشار سنائیے حضور جس میں لفظ آ رہے ہوں ضعف ضعف ذوف ذوف گئے یہ ظالم دل کے روکانا کرے اگلا شعر ماشاءاللہ اگلا شعر زوی میں وہ قوت ہے وہ ضعیف نہیں ضوف اچھا اچھا پڑھیے زوی تھھی میں وہ قوت ہے ضیفوں کو قوی کر دے سہارا لے ضعیف اکویا صدیق اکبر کا ذوف کا ہے اس میں آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے ذوف پر آپ دوسرا شیر نہیں سنا سکے ذوف نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا اس طرح کا یہ شعر ہے بخت خفتہ نے موت نے ہے اسی میں ضوف بھی ہے جو میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے یہ شعر آپ نہیں سنا سکے ذوف پاؤں تھک جاتے یہ شیر یہ سنا چکے ہیں اس طرح دو پوائنٹس میں سے ایک پوائنٹ مزید آپ نے لیا ہے اور ایک شیر درست سنایا ہے سبحان اللہ ٹیم ون کے آٹھ اور ٹیم کے سات نمبر ہو چکے ہیں ایک لفظ ایک شیر یہ بہت مشکل مرحلہ بھی ہے اور بہت ہی آسان بھی ہو جاتا ہے آپ بھی سنائیں گے کوئی شیر تیار ہیں آپ لوگ آگے والے بھی ہیں پیچھے والے بھی ہیں چلیں ایسے دو شعر سنائیے جس میں لفظ آ رہا ہو قفل مدینہ قفل مدینہ والا کوئی سنا دے دو سنائیں گے چلے کھڑے ہو جائیں جی حضور مائک پر اللہ مجھے کر دے زبان کا تا مدینہ ہر ایک مسلمان لگا زبان پہ قفل مدینہ چلیں آپ نے ایک شعر سنایا ہے اور بہت اچھا سنایا ہے شعر شیر ہے اللہ زباں کافل مدینہ, مدینہ, مدینہ یہ اس کو مزید اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کیجئے گا ماشاءاللہ اللہ ان کے لیے سبحان اللہ کی صدایں بہت اچھا شعر پڑھا شعر کے لیے اللہ کا ذکر کی نیت سے سبحان اللہ کہا کریں آپ امامہ شریف لے رہے ہیں اس کو پہنیے گا اور کسی ایک کو پہنانے کی بھی نیت فرمالے انشاءاللہ اللہ ایسا شیر کو آپ میں سے سنا ہے جس میں لفظ آ رہا ہو چاند ہاں اس مدنی مننے سے پوچھیں کھڑے ہو جائیں بیٹا نور کا ماشاء اللہ سبحان اللہ ہمارے نات خواں کے صاحب زادے بھی ہیں اور بہت پیارا شعر سنا بیٹا یہ سب زمامہ قبول فرمائے اور اس کو پہننا انشاءاللہ انشاء اللہ تعالیٰ ایک اور شعر بھی دیں گے آپ ایسا شعر سنا تھوڑا مشکل ہے جس میں لفظ آ رہا ہو ہلال اب پیچھے سے لیں گے ہلال والا ہے کوئی شعر ابھی ہلال رضا کی زیارت سے بھی مشرف ہو رہے تھے ہم یہ بتائیں گے جی چمکا ماہ نور کا لال مرحبا ہبا چمکا ماہ نور کا رسول اللہ یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا سبحان اللہ ماہ نور کا ہلال چمکنے ہی والا ہے اور مرحبا کی دھو میں مچائیں گے نا انشاءاللہ روزانہ مدنی مذاکرہ ہوگا جمعرات سے اور ہم سب اس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ تعالی ہمارے حاضرین بھی ہمارے ساتھ ہیں ناظرین سے سوال کیا ہے کہ آلہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمان کے والد گرامی کا نام بتائیے اور آپ بتائیں گے ایس ایم ایس کے ذریعے 030126 دادا کا نام بتائیے 0301 ایس کا نمبر ہے اپنا نام اپنے شہر کا نام اور اپنا موبائل نمبر بھی اسے میں ٹیکس کیجئے گا اور درست جواب دیں گے انشاءاللہ ان کے لیے بھی قرآن دازی کا سلسلہ ہم کریں گے اب اسکور ہو چکا ہے ہماری ٹیم ون کا آٹھ پوائنٹ اور ٹیم سیون کا سات پوائنٹ دیکھنا ہے کون زیادہ نمبر لیتا ہے وہی جیتیں گے اس مقابلے کو بارہ میں سے اب دو ٹیمیں رہ چکی ہیں اور آج ہو رہا ہے فائنل اگلا مرحلہ ہے شاعر کون اس میں پیارے پیارے بزرگ شعرا رحیم اللہ تعالی کے اسمائے گرامی ہوتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ شعر کن کے ہیں اور اس کے لیے کیا ہوگا یہ دیکھیں گے آپ اگلے مرحلے میں درد پاک پڑھیے بڑھتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف سلحیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین اب جو مرحلہ ہے وہ بھی بہت دلچسپ ہے شاعر کون اس میں کیا ہے ان کے سامنے باول ہے باول میں چٹ ہے چٹ میں شیر ہے اور شیر ہر اسلامی بھائی کے پاس آئے گا اور جو شیر یہ پڑھیں گے اس کے شاعر کا نام سامنے والے اسلامی بھائی بتائیں گے اور صرف پچیس سیکنڈ میں سوچنے کا یہی وقت ہے اور اس میں آپ اس میں آپس مشورہ نہیں کر سکتے اکیلے اس میں مقابلہ کرنا ہے اور اپنی ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ حاضر دماغی بھی اس میں کار فرما لانی ہے اب آپس میں گفتگو بھی اس مرحلے میں ہم نہیں کر کریں گے اب جو مرحلہ ہے پہلے ہمارے محمود بھائی پرچی اٹھائیں گے حضور ایک پرچی اٹھائیے اور اس میں شیر ہے یہ پڑھیے مائک پر شیر پڑیں گے تحت اللفظ جو رضواں مدینے کو دیکھیں تو کہہ دیں کہ نقشہ ہے بالکل یہ باغ ارم کا محمد ارشد اتاری جو رضواں مدینے کو دیکھیں تو کہہ دیں کہ نقش... یہ نقشہ ہے کہ نقشہ ہے بالکل یہ باغ یہ نقشہ ہے بالکل یہ باغ ارم کا ارم کا جی پہلا شیر ہے بہت کم سیکنڈ آپ کے پاس سات سیکنڈ ہے مولانا مصطفی رضا خان علی رحمان مولانا مصطفی رضا خان علی رحمان آپ نے فرمایا اور آپ کا وقت بھی پورا ہو چکا ہے اور بتائیں گے کیا یہ شعر درست ہے یہ شیر ہے مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمان خان یہ شیر مولانا جمیل الرحمان قادری رحمت اللہ علی کی قبالۂ بخشش سے لیا گیا ہے اور جواب غلط ہو چکا ہے دو نمبر نہیں لے سکے لیکن ابھی مقابلہ باقی ہے آپ اب پرچی اٹھائیں گے حضور کیا شیر ہے آپ کے سامنے ہلاکت خیز تو ہویا ہوں موجیں طوفانی ہلاکت خیز تو ہویا ہوں موجیں طوفانی کیوں ڈوبے اپنا بیڑا ناخا صدی کے اکبر ہیں سبحان اللہ نا خدا صدی کے اکبر ہیں چلیں بھائی بتائیے میرے خیال سے آسان شیر ان کو مل گیا ہے جی آپ کے پاس سیکنڈز کم ہیں ناظرین کو جاننا ہے حاضرین کو جاننا ہے یہ کس کا شیر ہے سیدی سید میرا سوچ لیجئے وقت جاری ہے دامت آپ کا وقت جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے اور بتائیں گے جواب جواب درست ہے بالکل درست ہے یہ شیر امیر اہل سنت دامد برکاتم ملایا کا ہے اور اسی طرح کے اشار حسن رضا خان صاحب علیہ رحمان کے بھی ہیں جواب درست دیا دو پوائنٹس لے لیے ہیں اب چلیں گے اگلے شیر کی طرف ٹیم ون دوسرا شیر آپ اٹھائیں گے اور پڑھیں گے شیر اور بتائیں گے سامنے سے اسلامی بھائی کس کا شعر ہے کیا شعر ہے جس کی باتیں کی جس سے باتیں کی انہیں کیا ہو گیا وہ کیا تقریر پر تاثیر ہے جس سے باتیں کی انہی کا ہو گیا وہ کیا تقریر پر ہی تق... وہ تقریر تاثیر ہے کس کا شعر ہے یہ بتائیں گے جس سے باتیں کی انہی کا ہو گیا حضور علیہ السلام کی میں شیر ہے جس سے باتیں کی انہیں کا ہو گیا کیا ہی وہ تقریر تاثیر ہے کیا شانتی میرے آقا کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے سات سیکنڈ ہے پانچ چار حضرت امام اہل شاہ امام احمد وقت آپ کا ختم ہو چکا ہے دوبارہ بتا دیں آپ کی آواز نہیں آئی اعلیٰ حضرت قریب فرما لیا حضرت امام احمد اسلام احمد احمد احمد احمد احمد احمد کلام احمد کا احمد ہے یہ بھی بتائیں گے ذہن میں نہیں ہے جی کیا جواب ہے حضور؟ برادر حضرت مولانا حسن رضا علی رحمہ یہ جواب بھی درست نہیں ہو سکا ہے دو نمبر مزید یہ نہیں لے سکے یہ شعر تھا مولانا حسن رضا خان علیہ الحما کا اب باری ہے ٹیم سیون کی اور دیکھتے ہیں اچھا آپ کو پرچی اٹھانے کا نہ کہیں اب کو کہیں آپ کو ایسا شعر ان کو دے دیں خود ہی آپ کون سا شیر دیں گے جس کا شاعر ان کو بتانا ہو کوئی ہے شیر ذہن میں یہ بھی اچانک سوال ہے پہلے سے دیا ہوتا تو آپ بتاتے شاید لے آتے چلیں پرچی اٹھا لیں جی حضور کیا شیر ہے جلدی کیجیے حضور بہاریں آئیں جوبن پر گھرا ہے رحمت کا لبے مشتاق بھیگی دے اجازت ساقیہ ملک کو لبے مشتاق بھیگیں دے اجازت ساقیہ ملک کو سمجھاؤں گا شعر لیکن پہلے بتائیں گے احمد رضا ولی جی کس کا شعر ہے یہ ہے بھی مشکل ناظرین نے بھی شاید پہلی بار سنا ہو لیکن ہے بھی تو فائنل اپ کے پاس 10 سیکنڈ ہیں سیدی آلہ حضرت ر سوچ لیجئے چار سیکنڈ ہیں بدل سکتے ہیں آپ ابھی آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے کلام ہے زین میں کس کلام کا ہی ہے یہ بھی پھول پھیکا ہے گلدستے میں بٹھانے کے لیے کلام ہے زمانہ حج کا ہے شاہد ہوا ہے جلوہ دیا ہے شاہد گل کو جواب درست جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ دو پوائنٹس مزید لے لیے ہیں اور کلام ان کو پتا نہیں تھا کلام تو پتا ہونا چاہیے کوئی بات نہیں زین میں نہیں تھا اور میں نے کہا تو فوراں آ گیا. چلے آخری شعر ہے اس میں مشورہ نہیں ہو سکتا مدنی رضا بھائی اٹھائیں گے, پرچی اور اس میں سے نکالیں گے اور سامنے والے بتائیں گے شاعر کون ہے اس کے شاید یہ بھی شعر بہت ہی کچھ خاص ہونے والا ہے کیا شعر ہے ہمارا سر ہو خدایا حبیب قادر ہو ہمارا سر ہو خدایا حبیب قادر ہو ہماری بسر ہو جائے ہماری امر الہی یوں ہی بسر ہو جائے کس کا شیر ہے یہ سوچیے وقت ہے ابھی جاری سترہ سیکنڈ ہے جلدی نہیں ہے پوری رات آج باپا کے ساتھ ہے انشاءاللہ اللہ لیکن آپ کے پاس دس سیکنڈ ہے اس کے لیے پانچ چار مداح الحبیب جم الرحمان صاحب وقت آپ کا ختم ہو چکا ہے جواب دیا ہے آپ نے مولانا جمیل الرحمن قادری رحمت اللہ تعالی اور جواب کیا شیرفا رضا خان یہ جواب بھی درست نہیں ہو سکا ہے یہ جواب تھا مولانا مصطفی رضا خان نوری علیہ رحمان اور دو پوائنٹ مزید رہ گئے ہیں اب آخری شعر ہے دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے آپ کے آگے کیا شعر ہے مشورہ بھی نہیں کر سکتے اس میں یہ عبادت زاہد و بے حب دوست بے حب دوست دو دوحب بے حب دوست یہ عبادت و بے حب دوست مفت کی محنت ہے سب برباد ہے یہ عبادت زاہد بے, بے حب دوست مفت کی محنت ہے سب برباد ہے یعنی حضور علیہ السلام کی محبت کے بغیر کچھ بھی کام کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم جی 16 سیکنڈ ہے مولانا حامد رضا مولانا حامد رضا خان حامد رضا کہا آپ نے سوچ لیں دس سیکنڈ ہے آپ کے پاس کلام بھی ہے ذہن میں اچھا بتائیں گے دو سیکنڈ وقت ختم ہو چکا ہے آپ نے چینج نہیں کیا چاہتے تو کر سکتے تھے جواب جباب شاہن مولانا حسن رضا خان جواب یہ غلط ہو چکا ہے مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا یہ شیر تھا جو کہ ذوق نات آپ کے دیوان سے لیا گیا تھا دو پوائنٹس آپ نہیں لے سکے اور تیسرا مرحلہ ختم ہو چکا ہے مراحل تین ہوئے ہیں اور پوائنٹ اب تیم ون کے بارہ اور تیم سیون کے اور ہی ہیں اس مرحلے میں تیم سیون نے ایک بھی نمبر نہیں لیا لیکن ابھی مقابلہ باقی ہے اور گھبرانا نہیں ہے افسردہ نہیں ہونا ہمت رکھنی ہے آج اشار بھی دس پوچھے جائیں گے آخری مرحلے میں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اسکور بورڈ ناظرین کو دکھایا جائے گا اور اس میں دیکھتے ہیں کہ تینوں مرحلوں میں کیا انہوں نے کوششیں کی ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ سے بھی سوال کیا گیا ہے اس کا بھی جواب دیجیے گا شاعر کون کے نمبر آپ کے سامنے ہیں آپ بھی بتائیں گے شاعر کون جی بتائیں گے بتائیے یہ کس کا شعر ہے دوستوں کی بھی دشمنوں کی بھی نظر میں پھول تم دوستوں کی بھی نظر میں خار ہم پیچھے والوں سے لے نا ان سے دو سوال ہو چکے ہیں آئیے آگے آ جائیے جی ٹوپی والے بھائی یہ بتائیے کس کا شعر ہے قریب آ جائیے دوستوں کی بھی نظر میں پھول تم دشمنوں کی بھی نظر میں خار ہم پورا نام لیا کریں نا جی حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمان سوچ لیں ان سے مختلف جواب ہے جی حضور ان سے پوچھ لیں دوستوں کی بھی نظر میں پھول تم دشمنوں کی بھی نظر میں خار ہم آپ کا جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ بہت پیارا جواب دیا ہے آپ کے لیے امامہ شریف اور اسے کسی کو پہنانا ہے ان مرحبا اب بڑھیں گے اگلے مرحلے کی طرف تین مراحل ہو چکے ہیں پوائنٹس آپ کے سامنے ہیں. فیصلہ اس وقت ہوگا جب آٹھ مراحل پورے ہو چکے ہوں گے اور جو زیادہ نمبر لیں گے وہ جائیں گے آگے چوتھا مرحلہ ہے اس کا نام ہے ایک نمبر کا انتخاب آئیے اس کی طرف چلتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رزا رزا رزا رزا رزا رزا مدنی چینل کے ناظرین یہاں کے حاضرین آپ سب جاگ ہی رہے ہیں جاگ رہے ہیں لیکن جب درود پاک پڑھایا جاتا ہے تو آواز دھیمی سے نکل رہی ہے مجھے لگ رہا ہے آپ کو تھکاوٹ تو ہے لیکن جب نیت ہے کہ آج ساری رات باپا کے ساتھ ہے تو تھکاوٹ کو بھگائیے اور مل کر ذکر اللہ کی نیت سے درود پاک پڑھنا ہے علی الحبیب سلو حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلا مرحلہ ایک نمبر کا انتخاب چھ نمبر دکھائے جائیں گے اسکرین اس پر اور ان نمبرز کے پیچھے ہے چھپا کسی ہستی کا نام اور جو نمبر یہ چنیں گے آپس میں مشورے سے اس نمبر کو کھولا جائے گا اور اس کے پیچھے جو نام نکلے گا اس سے تین سوال کیے جائیں گے ان کے بارے میں یا ان کی شاعری کے حوالے سے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ٹیم ون آپ کے سامنے ابھی ہوں گے چھ نمبرز اور ان نمبرز میں سے آپ چنیں گے کوئی سا ایک نمبر اسکرین پر دکھائے جائیں وہ نمبرز ایک دو تین چار پانچ چھ ان نمبر میں سے آپ کو کوئی ایک نمبر چننا ہے جی کیا نمبر چار نمبر, نمبر پانچ کو کھولا جائے گا نمبر پانچ کے پیچھے کیا ہے نام پنجتن پاک کی نسبت سے آپ نے چنا پانچ نمبر نام ہے اس کے پیچھے امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمان کا نام بہت ہی پیارا نام نکلا ہے دیکھتے ہیں کہ اب آپ جوابات دے پاتے ہیں کہ نہیں تیار ہیں آپ لوگ جی اس میں شیر سمجھنے کے لیے بھی پوچھا جاتا ہے نا اور دوسرا مصرا بھی دیا جاتا ہے کہ اس کا پہلا مشرا بتائیں اب دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں تک نمبرز حاصل کرتے ہیں اس مرحلے میں تین سوال ہیں اس شیر کو پورا کیجیے شیر, شیر شیر ہے جو آج جھولیوں میں گدا یا نے در کی ہے اس شیر کو پورا کیجئے پہلا مشرا آپ بتائیں گے جلدی آپ کے پاس سترہ سیکنڈ ہے اور میں نے بہت مشکل سوال نہیں کیا ہے اس شیر کو پورا کرنا ہے جو آج جھولیوں میں گدا یا نے در کی ہے فائنل ہے مگر شیر فائنل ایسا نہیں ہے بہت آسان ہے بہت زیادہ پڑا گیا شیر ہے چار سیکنڈ ہے وقت آپ کا پورا ہو چکا ہے آپ شیر پورا نہیں کر سکے شیر تھا کیوں تاج خواب میں دیکھی کبھی یہ شیر جو آج جھولیوں میں گدایا نے در کی ہے بہت پیارا شیر مشہور شیر لیکن آپ پورا نہیں کر سکے کوئی بات نہیں ایک نمبر نہیں لے سکے ہیں اگلا سوال میں تین متلے پڑھوں گا آپ کو ان کے تین مکتے بتانے تین بتائیں گے تو ہی نمبر ملے گا جی پور ایک متلا متلا کہتے ہیں پہلے شیر کو مکتا کہتے ہیں آخری شعر کو جس میں حضرت کا نام آئے گا ظاہر آپ کے پاس الا حضرت علیہ رحمان کا نام کھلا پہلا کلام کلام ہے شکر خدا کی آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح ظفر کی ہے مکتا پڑھیے پچیس سیکنڈ ہے کچھ سنا عشق کے بولو میرا لذت سوزے جگر کی ہے سوزے جگر کی ہے سبحان اللہ چلیں دوسرا کلام متلا پڑھ رہا ہوں مطلع ہے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے متلا بتائیے مکتا بتائیے تبھی ملے گا نمبر 19. اگر یہ نہیں بتا سکے تو اگلا نہیں پوچھا جائے گا کریں بہت مشہور بہت ہی پیارا موجے کا بھی ذکر ہے اس میں پانچ چار وقت آپ کا ختم ہو چکا ہے ایک نمبر اور نہیں لے سکے ہیں مقتہ ہے کف کرم میں ہیں رضا پانچ فوار چھلکنے والے بہت ہی پیارا کلام ہے آپ نہیں بتا سکے فائنل ہے سوال تو ایسے ہی ہوں گے بھائی اگلا اگلا سوال امام اہل سنت آل حضرت رحم کے دیوان سے سوال کر رہا ہوں سوال ہے حضرۃ اللہ رحما کی دیان پاک میں غوس پاک رضی اللہ عنہ کی کتنی منقبتیں ملتی ہیں آپشن ہے آٹھ دس یا بارہ سوچ سمجھ کر ایک کو بتا دیجئے پچیس سیکنڈ میں مشورہ بھی کر سکتے ہیں آٹھ منقبتیں ہیں غوث پاک رضی اللہ عنہ کی آٹھ دس یا بارہ سوچ سمجھ کے جواب دیں گے سولہ سیکنڈ ہے آٹھ آٹھ لاک کر دیں سے آپ کا جواب بالکل درست ہے آٹھ من کبتیں ہیں جو کہ ہمیں ہدایت کے بخش سے ملتی ہیں اور وہ منقبتیں ही प्यारी پیاری پیاری ہیں भी بھی جاتی ہیں تین سوال ہوئے ایک سوال کا جواب آپ نے دیا ہے اور ایک نمبر حاصل کیا ہے اس مرحلے میں آپ زیادہ نمبر نہیں لے سکے تین نمبر لے سکتے تھے اب باری ہے ٹیم سیون کی آپ دیکھیں اس میں کیا کرتے ہیں مقابلہ ایک نمبر کے انتخاب میں ہے ایک دو تین چار اور چھ ان میں سے کوئی ایک نمبر آپ کو چننا ہے جی کوئی ایک نمبر چن لیجیے مشورہ کر کے جی ایک نمبر نمبر ون کل بھی ایک ہی کھولا تھا نمبر ون کو کھولیں گے اور اس میں جن کا نام ہوگا ان کے حوالے سے ہوں گے سوالات آج ہے فائنل سوالات بھی فائنل جیسے ہی امید ہوں گے نام ہے بہت ہی پیارا مولانا حسن رضا خان برادر آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی اللہ. اور ان کے حوالے سے اب سوال کرنے ہیں تیار ہیں آپ سوال ہیں اس شیر کو پورا کیجئے دوسرا مثرا پڑھوں گا پہلا آپ بتائیں گے مشرا ہے تو تو ہے ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری اللہ اللہ شہ شاہ کو بہت ہی پیارا کلام ہے پورا کیجئے بیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس مائک بھی اب تک نہیں اٹھا ہے سوچ رہے ہیں شاید پندرہ سیکنڈ چودہ ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری کام سے وہ تو حمد ہے آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ پورا نہیں کر سکے ہیں شیر یوں تھا ہم نے مانا کہ گنا ہوں نہیں حد لیکن تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری کوئی بات نہیں ایک نمبر نہیں لے سکے ہیں اگلا سوال تین متلے پڑھوں گا آپ مقتے پڑھیں گے پہلا کلام تینوں بتائیں گے تو ہی نمبر ملے گا اگر پہلا ہی نہیں بتا سکے تو تینوں نہیں پوچھے جائیں گے پہلا کلام ایسا تجھے خالق نے جی. جسم قریب کر لیں ان کے لبے رنگی کی کے نیچا میں پتھر میں حسن لال پورنوار بنا پتھر میں حسن لالے پورنوار بنایا ماشاءاللہ اللہ بہت ہی پیارا شیر آپ نے پورا کیا اس کلام کا مکتا بتائیے رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند صحرائے تہبہ اے دل بلبل کو تو پسند اس کا مکتا بتائیے بہت ہی پیارا کلام ہے اور شاید آپ پڑھتے بھی رہے ہیں آپ کے پیارے پیارے آواز میں ہم سنتے بھی رہے ہیں چودہ سیکنڈ ہیں یاد کیجئے آ جائے گا یاد گیارہویں پر آپ آ چکے ہیں گیارہ 9 سات پانچ وقت ختم ہو رہا ہے اور آپ جواب نہیں دے سکے ہیں آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے اس کا مکتا ہے خواہش وصال در یار اے حسن آئے نہ کیوں اثر کو میری آرزو پسند اور آپ اسے پڑھتے رہیں غالباً ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام ہے اس کو سننا اور پڑھنا مجھے بھی بہت پسند ہے ماشاءاللہ اگلا سوال جو آخری ہے اس مرحلے کا شیر پڑھ رہا ہوں اور آپ اس شیر کو پورا کریں گے شیر ہے کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا طرز میں سنائیے گا اگر یاد ہو تو بیس سیکنڈ دیں بنا گے سرکار رکی خات کو سر کار بنایا سبحان اللہ چار مرحلے مکمل ہو چکے ہیں اور دونوں طرف کے مرحلوں میں جو نمبر ہے تیرہ اور سات اور ایک ابھی بڑا آٹھ ہو چکے ہیں آٹھ نمبر ہیں دوسری طرف نمبر ہے لیکن ابھی طویل مقابلہ باقی ہے, دیکھنا ہے کہ اگلے چار مرحلوں میں کیا ہوتا ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں ذوق نات کا فائنل اور اس میں جو اسلامی بھائی آگے بڑھیں گے وہ پائیں گے مدینہ شریف کا ٹکٹ انشاءاللہ شاء تعالیٰ اور امید ہے کہ وہ امیر علیہ سنت کے ہاتھوں سے پائیں گے ان اللہ چار مرحلے مکمل ہوئے ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھیں گے اگلے مرحلے کی طرف اور یہ بھی بہت ہی دلچسپ اور بہترین مرحلہ ہے چلتے ہیں اس کی طرف سلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین یہاں پر جو ایل سی ڈیز ہیں وہ بھلے کھلی رکھیں رکھ آگے والی ایک بند کر دیں اب کلام دیںلام کا وقت ہے ایک کلام ہے جو میرے ذہن میں ہے اور وہی کلام ناظرین کو دکھایا جائے گا اور شاید پیچھے والے حاضرین بھی اسے دیکھیں آگے کی اسکرین اس لیے بند کر دی کہ ناتخوا نہ دیکھ سکیں بعض اوقات کسدن نہیں بلا چاہے بھی نگاہ اٹھ جاتی ہے میں نے دیکھا ہے بعض اوقات ہمارے ناتخوا کلام کسوٹی میں آنکھیں چرا رہے ہوتے ہیں کہ ایل سی ڈی پہ نظر نہ پڑ جائے تو مجھے بہت اچھا لگا یہ کہ یہ کسی طرح سے کوئی حد پار نہیں کرتے ہیں اور الحمدللہ یہ باپا کی تربیت بھی ہے تو اب دیکھنا آج کیا ہوتا ہے آلہ حضرت کا کلام ہوگا پچھلے وہ کلام تقریباً 26 کلام جو ہو چکے ہیں وہ اب نہیں ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مشہور کلام ہوں گے وہ کلام جو تقریباً آپ نے سنے ہوں یا مدنی چینل پہ پڑھے گئے ہو اور زیادہ بار پڑھے گئے ہوں ایسے کلام ہوں گے لیکن فائنل ہے کچھ تو ٹف ہوگا آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پہلا کلام ناظرین کو دکھایا جائے کلام ہے آپ کے سامنے اور یہ کلام بوجھنے کے لیے ان کے پاس گیارہ سیکنڈ ہیں اور گیارہ سیکنڈ میں وہ ایسی نشانیاں پوچھیں گے کہ اس کلام تک پہنچ جائیں اور اگر نہ پہنچ سکے تو دو نمبر نہیں ملیں گے ہر سوال کے پچیس سیکنڈ ہیں آپ کے پاس گیارہ سیکنڈ... سوال ہے پچیس سیکنڈ ہے لا کیا اس کی ردیف کے آخر میں نون آتا ہے نون لا مائک قریب کر کے سوالات کریں دو سوال ہو چکے ہیں دو سوال ہو چکے ہیں کلام کسوٹی جاری ہے کلام ہے ناظرین کی آنکھوں کے سامنے کیا اس کی ردیف کے آخر میں ہا آتا ہے ہا لا ردیف کہتے ہیں شاعر کے کلام کے اس جملے کو جو اس کے ہر مصرے کے آخر میں آ رہا ہو جیسے سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی میں لفظ نبی وہاں کیا جو کرم ہے شہ بت میں 13 تین سوال ہو چکے ہیں کیا آپ کی مرادی کلام حصہ میں دوم لا کلام ناظرین کی آنکھوں کے سامنے ہے چار سوالات ہو چکے ہیں کیا اس کی ردیف کے آخر میں یا آتا ہے یا لا پانچ سوال ہو چکے ہیں جی چھٹا سوال مشہور مشہور کلام کیا اس کی ردیف کے آخر میں لام آتا ہے لا سوال ہو چکے ہیں پانچ سوال رہتے ہیں ایسا مشہور ہے کہ وہ پڑھا گیا ہے لیکن بہت زیادہ پڑھا گیا ہو یوں نہیں کہیں گے لیکن پڑھا گیا ہے کئی باراج تو وہ قصیدہ مہراج نہیں ہے لا سات سوال ہو چکے ہیں پڑھا گیا, گیا. سات سوال ہو چکے ہیں یا اس کی ردیف کے آخر میں تاحت ہے تا لا وہ کلام اگر اسکرین پر چل رہا ہے تو مجھے بھی بتایا جائے ناظرین کے سامنے ہے یہ میری ایل سی ڈی تو بند ہے نا آٹھ سوال ہو چکے ہیں تین سوال رہتے ہیں اس میں یاد مدینہ کا تذکرہ تو نہیں ہے یاد مدینہ کا تذکرہ ہے پورا کلام اس پر نہیں ہے تذکرہ ہے آپ کا جواب جو ہے نام نو سوال ناظرین حاضرین سوچ رہے ہیں کون سا کلام ہے نو سوال میرے ذہن میں ایک کلام دو سوال رہتے ہیں سیکنڈز جاری ہیں سوچیے کون سا کلام جی اس میں عرب کا تذکرہ تو نہیں ہے عرب لا دس سوال ہو چکے ہیں آخری سوال ہے اور اس کے بھی سیکنڈز چل رہے ہیں آخری سوال وہ کون سا کلام ہے آلہ حضرت کا پیارا سا کلام ہے آپ کو کہوں گا ابھی کہ پڑھ کے سنائیے انشاءاللہ گیارہواں سوال کریں گے آخری سوال سیکنڈز بتائے جائیں چار سیکنڈ ہے م. دو کیا اس کے آخر میں نون ردیف نون ہے نون, نون لا م. نون کا سوال کر چکے ہیں آپ پہلے م. کوئی اور سوال کر لو لیکن آپ کا وقت گزر چکا ہے اس سوال کا م. کیا اس کی ردیف کے آخر میں باؤ آتا ہے لا گیارہ سوال مکمل ہوئے ہیں آخری سوال وقت سے باہر ہو کے آپ نے کیا اور جواب بھی لا میں تھا وہ کلام کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ دیں آپ کو ہم مدری چینل ہے نا چانس دیتے ہیں موقع سوچئے فراق مدینہ کا تذکرہ بھی ہے تھوڑا سا اگر انہوں نے پڑھ دیا تو دو نمبر جلدی کیجیے آپ پہنچ گئے امین بھائی حضور یا نہیں ہے اس کی ردی آپ کا وقت کم ہے جی یاد میں جس کی نہیں ہو شیت ہم کو وہ میرے بہت پیارا پڑھتے ہیں آپ بہت اچھا کلام آپ نے پڑھا لیکن یہ ناظرین کی سکرین پر نہیں تھا اور واؤ کی ردیف پہلے بنا کر دیا گیا ہے کلام تھا وہ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمیںمبر سارا ہو کر وائے محرومی قسمت کے میں پھر اب کی برس رہ گیا ہم رہے زوار مدینہ ہو کر مدینے کے زائرین کے ساتھ نہیں جا سکا فراق مدینہ کا تذکرہ ہے آپ کے دو نمبر آپ نے چھوڑ دیے ہیں لیکن مقابلہ بھی باقی ہے اگلی کسوٹی کی طرف بڑھیں گے گیارہ سوال ہیں ٹیم سیون کے پاس ایک کلام ہے میرے ذہن میں اور ناظرین کو وہ دکھایا جائے گا اب اور ان کے پاس ہوں گے ہر سوال کے لیے پچیس آپس میں مشورہ بھی کر سکتے ہیں ناظرین دیکھ رہے ہیں کلام کتنا پیارا کلام ہے میٹھا میٹھا کلام ہے اور فائنل ہے کلام فائنل جیسا ہے جی پہلا سوال ہوگا بلند باب ناتھ ہے ناتھ بھی ہے نعت اس میں نعت بھی ہے یوں ہے تو ہم نعت بھی کہیں گے یا نعت کہہ لیں کہ وہ منقبت نہیں ہے مناجات نہیں ہے اس طرح نعت ہے جی بتائیے دوسرے سوال کا وقت جاری ہے سترہ سیکنڈ جاری ہے دوسرا سوال اس کی ردیف میں یا آتا ہے کہ لا جلدی جلدی کرنے ہیں گیارہ سوال جی دو سوال ہو چکے ہیں تیسرا سوال دس سیکنڈ ہے آپ کے پاس ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں اس کی ردیف آتا ہے جی واؤف واؤ, ردیف واؤ لا تین سوالات ہو چکے ہیں ناظرین حاضرین کو بھی پہنچنے کی اجازت ہے حاضرین کو ناظرین تو دیکھ رہے ہیں تین سوال ہو چکے ہیں چوتھا سیکنڈز جاری ہیں چوتھا سوال آپ کا وقت ختم ہوا جاتا ہے اس کے ردیف میں با آتا ہے با با, با. لا چار سوال ہو چکے ہیں ردیف کے آخر میں پوچھا تھا نا لا چار سوال ہو چکے ہیں پانچواں سوال آپ کے پاس سات سوال ہیں بہت سوال ہیں ابھی تو کسی کلام تک پہنچنا ہے پانچواں سوال وقت آپ کا کم ہے مقابلہ سخت ہے جی اس کے ردیف میں نون آتا ہے لا پانچ سوالات ہو چکے ہیں چھٹا سوال کریں گے ناظرین کی آنکھوں کے سامنے کلام میٹھا میٹھا کلام پانچ سوال ہو چکے ہیں چھٹا سوال سیکنڈز ردیف میں تا تا لا چھ سوال ہو چکے ہیں پانچ سوال رہتے ہیں تجسس بڑھ بڑھ رہا ہے کہ کیا ہے وہ کلام جی حضور ساتواں سوال کریں گے آپ جلدی سیکنڈز کم ہوتے جا رہے ہیں میم آتا ہے میم آخر میں اس کلام کے ہر شعر کے آخر میں میم نہیں آتا لا سات سوال ہو چکے ہیں چار سوال آتے ہے آخر میں لام لام بھی نہیں آتا لا آٹھ سوال ہو چکے ہیں تین سوال ہیں آپ سوچ سمجھ کے کرنے ہیں نو دس اور گیارہ تین سوال ہیں فائنل چل رہا ہے گرانڈ فنا... فنالے نواں سوال آپ کا وقت سات سیکنڈ ہے جی چار تین اس کی آپ کا ردیف وقت ردیف ختم है. ہو چکا ہے پوچھ لیجئے چلیں شروع کر دیا تھا ردیف میں کاف آتا ہے کاف آخر میں جی آخری حرف لا نو سوال ہو چکے ہیں دو سوال ہیں آپ کے پاس دسواں سوال کاؤنٹر جاری ہے ناظرین دیکھ رہے ہیں کلام الا حضرت کا پیارا کلام بہترین کلام چنیدہ کلاموں میں سے ایک کہ ردیف میں رات ہے را لا ردیف یعنی ردیف کے آخری حرف پوچھ رہے نا دس سوال ہو چکے ہیں اور ابھی تک دروازے پہ بھی نہیں پہنچے ہیں ایک سوال ہے دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے فائنل ہے ٹیم ون بھی نہیں پہنچ سکے تھے 26 کلام تو ویسے ہو چکے ہیں اب تو 27 ہو چکے ہیں آخری سوال ہے کوشش کیجئے کیا ہے آپ کے ذہن میں سوال دس سیکنڈ رہتے ہیں آپ کے جلدی کیجیے آپ کا وقت وقت ختم ہو چکا ہے اور آخری سوال انہوں نے نہیں کیا جانے دیا ہے شاید ذہن میں آ چکا ہے کلام یا مشورے میں تاخیر ہوئی گیارہ سوال مکمل ہو چکے ہیں اب موقع ہے کوئی کلام پڑھ دیں چاہے تو ہم انشاءاللہ سنیں گے ضرور جی کوئی بھی کلام ذہن میں جلدی کیجیے حضور وقت کم ہے سب کو جانا ہے مدینے ہے کیا, کیا ارمان ہے دل میں کیا ہوگا کوئی کلام پڑھ دیجیے حضور جلدی کیجیے آپ کا وقت شاید وہ کلام پہلے کی طرح درست ہو جائے پری کوارٹر فائنل میں بھی گیارہ سوال کے بعد آپ نے ایک کلام پڑھا تھا وہ صحیح ہو گیا تھا پڑھ لیجیے حضور جلدی کیجیے کوئی بھی ذہن میں نہیں آ رہا اس چانس کو واپس لے لیں یہ کیا ہو گیا اس میں ہم نے پچیس سیکنڈ نہیں رکھے تھے شروع سے چلیں یہ موقع لے لیتے ہیں کوئی تو پڑھ دے یار ایک کے بعد ایک کلام آ رہا ہوگا ذہن میں جلدی کیجیے وقت نہیں ہے حضرت سی، سی، سی. جلدی کریں دل درد سے دل درد سے یہ کلام اعلی حضرت کا نہیں ہے آپ نے کلام دیا لحد میں عشق رخے شاہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے یہی کلام آپ کی مراد ہے جی اللہ انہوں نے کلام چنا ہے لہد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اب فیصلہ تو ناظرین کے سامنے ہے کہ کیا ہے اور حاضرین کو بھی بتا دوں وہ کلام تھا خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا تمہارے کوچے سے رخصت کیا نہال کیا نہ گھر کا رکھا نہ اس در ناکامی ستم الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا یہ کلام تھا کلام کا سوٹی میں آج آخری کلام چونکہ ہے آج فائنل اور اب اس مرحلے میں دونوں ٹیموں نے ایک بھی نمبر نہیں لیا اور نمبرز ہیں ٹیم ون کے تیرہ ٹیم سیون کے آٹھ اور مقابلہ اس وقت ایک طرف تھوڑا سا جھکا ہوا ہے پانچ مراحل مکمل ہو چکے ہیں آپ کو دکھایا جائے گا اسکور بورڈ ایک شیر شاعر کون ایک نمبر کا انتخاب اور کلام کسوٹی یہ پانچ مرحلے ہو چکے ہیں اور اب بڑھیں گے اگلے مرحلے کی طرف اس میں کیا ہوتا ہے آپ کو بتائیں گے مرحلہ ہے مکمل کلام مل کے پڑھیے دور حبیب صلی اللہ صلی صل اللہ علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں کے حاضرین یہاں کی اسکرین کھول دی گئی ہیں اسکرین پر دکھائے جائیں گے کوئی سے تین کلام اس میں ہے کلام مکمل کرنا اور کوئی تین کلام میں سے ایک کلام چن کر اس کا ہر شعر پڑھنا ہے سوائے مقتے کے جب مقتے کی باری آئے تب وہ پڑھیں گے مکتا یعنی آخری شعر تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا تیاری ہے کتنے اشار ان کو یاد ہیں اور پیارے پیارے اشار ہیں پیارے پیارے کلام ہیں اسکرین پر دکھائے جائیں تین کلام دیکھیں ناظرین کون سے کلام ہیں پہلا کلام سبحان اللہ کی سدائے نکل آئیں گی خود ہی انشاء کلام ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے دوسرا کلام ہے امیر اہل سنت کا مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے اور تیسرا کلام ہے پر نور ہے زمانہ صبح شبے ولادت اس کے ہیں 51 اشار دیکھیں کتنے یاد ہیں یا کون سا چنتے ہیں نگران کون سا کلام چنیں گے آپ مبارک ہو ہبیب رب اکبر آنے والا مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے یہی کلام آپ بھی پڑھیں گے اور اس کلام میں یہ بتا دوں کہ اگر اپنی باری کا شیر 25 سیکنڈ میں نہ پڑھ سکے تو پھر دو نمبر اسی وقت دوسری ٹیم کو ملیں گے جب آپ اپنی باری کا شیر دیں گے اگر آپ بھی نہ دے سکے تو ہم پوائنٹس نہیں دیں گے دونوں کو نل. اس لیے اپنی باری کا شیر یاد رکھنا ہے اور مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے جھنڈے اٹھا لیجئے مربا کی دھومے مچانے کے لیے تیار رہیے اور امیر علیہ سنت کا یہ آمد کا لکھا ہوا کلام طرز میں سنیں گے انشاءاللہ لیکن ایک شعر یہ پڑھیں گے دوسرا یہ پڑھیں گے جی مرحبایا مصطفیٰ مرحبایا مصطفیٰ مرحبایا مستعفی برہبایا مستعفی مبارک ہو ہابی بیرو اکبر آنے والا مبارک ہو ہابی بے رب اکبر آنے والا مبارک ہم بھی آج ہمارا مصطفی ہمارا مستفیٰ دھیروں میں بٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو آدھیروں میں پھر میرے والوں کو مبارک ہو تمہیں حق سے ملانے نے آجائے والا ہے ہبایاستہ پا مصطفیٰ میں ابایا یوستہ پا ابایاست مصطفیٰ مبارک بد نصیبوں کو مبارک ہو غریبوں کو جہاں میں بے کسوں کا سایہ گسترانے والا مصطفیٰ مستعفی مستعفی مستعفی اس کلام کے اٹھارہ شار یعنی دونوں کو ناؤ ناؤ پڑھنے ہیں جی چوتھا شیر گو نہو نہ گھبراؤ سے جا کارونا گھبراؤ گو نہو نہ سے جا نہ گارونا گھبراؤ سے کارونا کھمکھاؤ سونو ملتا شافی روزے نے والا ہے میں ہبایا مصطفی میں ہبایا مصطفی میں ہبایا مصطفی اتر آئے ہیں جبری لازما سے جہاں ای میں بی بی کا دل بار آنے والا ہے بایا مست ہا مست ہا مست ابایا مصطفیٰ مل ابایا مستعفی ابایا مستعفی اگر نہ آج, آج جھومو جھوم گے تو کب جھومو گے دیوانو اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو میں چل جاؤ تم مشتاف ہبایا مستفا میں ابایا مشتافہ گھر گھر چراغا سبز پرچم آج کرو گھر گھر چراغا سبز پرچم آج لگ مرحبا مرحبا مرحبا مستفا اگلا شیر تراوٹ کیوں نہ حاصل ہو پورا کیجئے تراوٹ کیوں نہ حاصل ہو تراوٹ کیوں نہ ہو حاصل تراوٹ کیوں نہ ہو حاصل آٹھ سیکنڈ ہے آپ کے پاس مبارک, مبارک ہو مبارک, مبارک, مبارک, مبارک, مبارک, مبارک, مبارک, مبارک ہو مبارک غم کے مارو غم غلط ہو جائیں گے, جائیں گے سارے اس میں ترتیب رکھنا ضروری نہیں ہوتا جس طرح باپا نے لکھا ہے کوئی بھی شیر بیچ میں سے حق پڑھے کرانے والا ہے مستفا اگلا شیر آٹھ شیر ہوئے ابھی تک دس باقی ہیں آپ کا بھی وقت جاری ہے ترا تراوت کیوں نہ حاصل ہو میرے کلبو جی کن رحمت کا والا ہے جی شیر کلام مکمل کر رہے ہیں مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے آخر میں مرا کی دھوم بھی مچائیں گے اگر کلام مکمل ہو گیا جی آپ کا وقت دس سیکنڈ ہے بے ہم ایما وقت آپ کا ختم ہو چکا ہے اور آپ شیر نہیں پڑھ سکیں اپنی باری کا دو پوائنٹ ہوتے ہیں اس میں مکمل کلام پڑھنا ہوتا ہے اپنی باری پر ایک ہی شیر اور دوسرے جب پڑھ رہے ہوں تب مل کے پڑھنا بھی ہے اور ساتھ بھی دینا ہے اور دو نمبر آپ نے افسوس نہیں لیے ہیں لیکن ابھی مقابلہ باقی ہے ختم نہیں ہوا ٹیم سیون نے تو نہیں دیا آپ پڑھیں کوئی شیر مختہ نہیں ابھی باقی ہے نا کلام مبارک, مبارک ہو <decimation> حلیمہ سادیاں تجھ, <decimation> تجھ کو مبارک, <decimation> مبارک ہو تیری <decimation> مبارک گودی <decimation> میں کل عالم کا سرور آنے والا ہے مرحبا یا مستفیٰ سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد مرحبا سبحان اللہ مدنی چینل کے ذوق نات گرینڈ فنالے جاری ہے آخری جو مرحلہ ابھی جو مرحلہ ہوا مکمل کلام اس میں دو نمبر نہیں لیے ہیں ٹیم سیون نے اور ٹیم ون نے دو نمبر اپنا شیر پڑھ کے لے لیے ہیں اور کل نمبر ان کے پندرہ ہو چکے ہیں میرے بائیں طرف صرف آٹھ نمبر ہیں لیکن ابھی مقابلہ باقی ہے اور کئی پوائنٹس کا ہے, ہو سکتا ہے یہی ہوں ٹکٹس جیتنے والے اگلا مرحلہ جو کہ ایک نیا مرحلہ ہے دیکھنا ہے کہ آج اس میں کیا ہوتا ہے پہلے انہوں نے کیا بھی نہیں ہے اور یہ ایک تجربہ بھی ہے بڑھتے ہیں اس مرحلے کی طرف پھر بتاؤں گا اس میں کیا ہے سلو حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین حاضرین اس مرحلے میں انہیں تین موضوع دکھائے جائیں گے اسکرین پر اور اس مرحلے کا نام چکے ہے موضوع شیر شیر کا موضوع دیکھنا ہے کہ اس میں کیا بات ہو رہی ہے ہمارے ہاں بالخصوص امیر علیہ سنت کے بیان کے وقت نگران شورا کے بیان کے وقت دیگر مراحل پر دیگر سلسلوں میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ کبھی خوف خدا پر اشار پڑے جاتے ہیں کبھی اللہ کی رحمت پر اشار پڑے جاتے ہیں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر اشار پڑے جاتے ہیں جود و سخاوت پر اشار پڑے جاتے ہیں اب ان کی سکلز کا اسکل کا مقابلہ امتحان بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ حاضر دماغی بھی پچیس سیکنڈ ہے اور انہیں اسکرین پر پہلے تین موضوع دکھائے جائیں گے کوئی ایک موضوع چنے مشورہ کر کے اس کے بعد مشورہ نہیں کر سکتے اس موضوع پر تینوں کو ایک ایک شعر دینا ہے اور اکیلے اکیلے دینا ہے آپس میں کسی کو بتائیں گے نہیں ورنہ تو سارے محمود میں پڑھ دیں گے تو اپنا اپنا شعر ہو اور موضوع پر آپ مشورہ کر سکتے ہیں دکھائے جائیں گے ٹیم ون کو ان کے موضوعات کیا ہیں ان کے اشعار کے موضوع صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد پہلا موضوع ہے خوف خدا دوسرا موضوع ہے خار مدینہ تیسرا موضوع ہے دیدار مصطفیٰ کی تڑپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کوئی ایک موضوع نگران چن لیں گے تینوں کے لیے ایک ہی خارے مدینہ خارے مدینہ کی تعریف بیان کریں گے تینوں ایک ایک شیر میں اور تینوں پڑھیں گے شیر اب مشورہ نہیں ہوگا اپس میں گفتگو نہیں ہوگی تاکہ بدگمانی بھی نہ ہو پہلا شیر ہر ایک کے لیے پچیس سیکنڈ ہے اور ہر شیر کا ایک نمبر ہے خارے خارے مدینہ آئے آئے سبحان اللہ ہر مدینہ پہ دوسرا شیر کیا بات ہے اس شیر کی بھی کی ندینہ میرا ملتی نے خارے مدینہ میرا ملتی, ملتی دل ہزیر تجھے اش کے یہ ہے کنار خا کے مدینہ میں راحتیں ملتی دل ہزی تجھے اشکے چکی ہونا تھا خارے مدینہ نہیں ہے کوئی اور پڑھ لیں اب پڑھ رہے تھے میں نے روکا نہیں کنارے خاک مدینہ میں راحتیں ملتی کوئی اور شیر یاد نہیں آ رہا چلے بھائی آگے بڑھا دیجیے ایک نمبر مس ہو گیا ہے جی میں جائیں گے تار یوں اللہ اپنی داڑھی میں سجے خارے مردینہ ہوں گے اپنی داڑھی سجے خارے مدینہ ہوں گے سبحان اللہ مدینہ پر تین میں سے دو اشار سنائے ہیں کیا بات ہے اب بڑھیں گے ٹیم سیون کی طرف انہیں بھی تین موضوع دکھائے جائیں گے اور ان میں سے کوئی ایک موضوع مشورہ کر کے چنے پھر مشورہ نہیں ہوگا اپنا اپنا شیر تینوں کو سنانا ہے ہر شیر کا ایک نمبر ہے اور دکھائے جائیں انہیں تین موضوعات جی مدینے کی بہار بہار مدینہ یعنی مدینے کی تعریف پر دوسرا موضوع ہے جود و سخاوت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا موضوع ہے گناہوں کا مرض ہائے نہیں جا رہا اس میں سے کوئی ایک چن لیں بہار مدینہ دوسرا جود و سخاوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک چن لیجئے گناہوں کا مرض مرض گناہ پر تین شیر پڑیں گے اب مشورہ نہیں ہوگا پہلا شیر ہر شیر کے پچیس سیکنڈ ہیں سنائیے جا ہے یا سولا تمہیں اب کچھ سال یا سون سبحان اللہ, اللہ بہت پیارا شعر سنایا امیر ال سنت کا آ, آ لمحہ گناہ کی گناہ قطر تو بھر مار ہے غلب غلب شیطان, شیطان اے نفس의 نفس의 بدد بدد سبحان اللہ دوسرا نمبر بھی لے لیا ہے تیسرا شیر گناہوں کے مرض پر کیا پڑھیں گے اس موقع پر کوئی مبلغ بیان کر رہا ہو بیس سیکنڈ ہے ہائے گیا دل سخت پتھر سے نہیں اس پر کچھ نہ نہیں مت کیا رسول اللہ سبحان اللہ گناہوں کے مرض پر اس موضوع پر تین اشار سنائے اور تین نمبر حاصل کر لیے ہیں سبحان اللہ گیارہ پوائنٹس ہو چکے ہیں ٹیم سیون کے ٹیم ون لیکن ہے سات سترہ نمبر پر اور چھ نمبر کی برتری حاصل ہے اب مرحلہ ہے آخری اور اس کا نام ہے مکمل کلام اس سے پہلے آپ کو دکھائے جائیں گے سکور بورڈ پر ملنے والے نمبر پچھلے سات مراحل میں کیسے گزرے ہیں کس طرح نمبر لیے ہیں موضوع شیر میں تین اور دو ٹیم ون نے ایک نمبر نہیں لیا تھا لیکن اس سے مراحل، پچھلے مراحل میں بہت اچھی کارکردگی رہی یہ کارکردگی ہوتی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اب آخری مرحلہ ہے جو کہ بہت دلچسپ ہوتا ہے اس کا نام ہے شیر مکمل کیجئے شیر وہی مکمل کرتے ہیں جو پہلے بیل بجاتے ہیں اور بیل بجا کر شیر پورا کر دیا تو ایک نمبر اور پورا نہ کر سکے تو ایک نمبر مائنس ہو جاتا ہے لہذا سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہے بڑھیں گے اس مرحلے کی طرف درود پاک پڑیے سل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رزال رزال بیل چیک کر लीजिए صحیح بج رہی ہے اگر دونوں نے ساتھ بجائی تو ریپلائی ریپلے دکھا دیں گے کس نے پہلے بجائی ہے ریپلے نہیں دیکھ سکے تو شیر بدل دیں گے چلتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف شیر مکمل पर شیر وہاں پہ رک جائے گا جہاں پر یہ بیل بجا دیں گے سوچ سمجھ کے بیل بجانی ہے نمبر ہے ٹیم سیون کے گیارہ ٹیم ون کے سات اور انہیں زیادہ نمبر کی حاجت ہے پہلا شیر دیکھیں کون پورا کرتا ہے بڑا پیارا شیر ہے شیر ہے میرا گم بھی ٹیم سیون پورا کیجیے ترس میں پڑھیں گے میرا گم تو دیکھو میں پڑا سی میرا گم راہ میں ماشاءاللہ, ماشاءاللہ <سؤال> یہ شیر انہوں نے پورا کیا امیر الحل سنت دامت برکات ملایا کا اور بڑا ذوق بھرا شیر ذوق بھرے انداز میں پڑا گیا ایک نمبر بھی لے لیا ہے اور اگلا شیر دیکھیں اسے کون پورا کرتا ہے شیر ہے کیوں مدینہ شیر پورا کریں گے ٹیم سیون کیوں مدینہ کیوں مدینہ سے شاید کئی اشار ہیں اٹھارہ سترہ کیوں مدینہ کیوں مدینہ پہ بیل بج گئی تھی آگے نہیں بتایا جائے گا کیوں مدینہ چھوڑایا تجھے کیا ہوا تھا درست پڑے کیوں مدینہ چھوڑایا وہ کچھ اور بات ہوتی سبحان اللہ ایک پوائنٹ اور لے لیا ہے بہت ہی پیارا شیر مکمل کیا ہے اور اب تیسرا شیر ہے دیکھتے ہیں یہ کون پورا کرتا ہے دو نمبر کا اضافہ ہو چکا ہے تیرہ اور سترہ نمبر ہو چکے ہیں شیر ہے ایک طرف آدھا ٹیم سیون ٹیم سیون پہلے بیل, بیل بجا کر اب یہ پورا کریں گے انہوں نے بجائی ہے نا پہلے جیم سیون پورا کریں طرف طرز میں پڑے نا ایک طرف بندہ تم پہ کروڑوں بندہ تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درو شیر آپ نے کیا بڑا ایک طرف آدھائے دلف ایک طرف آدھائے ایک طرف ہاس دی بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درو چار شیر ہو چکے ہیں اور چاروں نمبر غالباً الٹی طرف چلے گئے ہیں تین شیر ہوئے ہیں ابھی تک چوتھا شیر چوتھا شیر پڑھنے جا رہا ہوں شیر ہے یہ کیسے کھلتا چوتھا شیر پورا کریں ٹیم سیون ماشاءاللہ اللہ بیل پر ہاتھ جلدی پڑھ رہا ہے امید ہے یہ بھی پورا کر دیں گے انشاءاللہ یہ کیسے کھلتا ٹیم ایک نمبر کم نہ ہو جائے کہیں سوچ سمجھ کے بیل بجانی ہوتی ہے چھ سیکنڈ ہیں پورا کریں گے آپ دو ایک آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ نے شیر پورا نہیں کیا شیر تھا یاد ہے آپ کو یہ کیسے کھلتا شفی نہیں ماشاء اللہ مدنی چینل کے ناظرین ایک نمبر انہوں نے کم کر دیا ہے چار شیر جو ہے وہ ایک نمبر آپ کا پھر کم ہو گیا بارہ نمبر تیرہ نمبر ہو چکے ہیں پانچواں شیر پڑھوں گا یہ دیکھیں کون پورا کرتا ہے اگر شیر نہ آتا ہو بیل نہ بجائیے کچھ بھی نہیں ہوگا پانچواں شیر ہم بھی چلتے ہیں ذرا ٹیم سیون جی پورا کیجیے مدینے <tip> کی باتیں ہو رہی ہیں آئے ہائے ہائے شیر میں بھی یہی موضوع ہے غالبان ہمجھلے ذرا قیلوال ٹھہرو بھی چلتے ہیں سر پیلے والوں ٹھہرو ہم چلتے ہیں سرا سبحان اللہ ابھی مزید پانچ شیر ہیں اور تین نمبر ہی کی کمی ہے میرے بائیں طرف ہو سکتا ہے یہی ہو اس مقابلے کے ونر چھٹا شیر ہے یوں مجھ کو موت آئے سات بیل بہت زیادہ بجا رہے ہیں آج تو مجھ کو موت آئے یوں مجھے کو موت آئے تو کیا میرا میں خاک پر نگاہ تیرے یاری میں خاک پر نگاہ تیری دیوا پہلے صحیح پڑھا تھا نگاہ درے یار کی میں خاک پر نگاہ درے یار کی طرف جب صحیح پڑھ چکے ہیں تو پھر اس کی تصدیق کرنے میں حرج نہیں ہے چھٹا شیر پورا ہوا ہے یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا میں خاک پر نگاہ درے یار کی طرف چار شیر باقی ہیں اور ٹیم سیون پندرہ نمبر پہ ہیں ٹیم ون سترہ نمبر پہ ہے ساتواں شیر دیکھیں اسے کون پورا کرتا ہے شیر ہے تا سیاہ کار کس نے پہلے بجائی ہے ریپلے دکھایا جائے گا وقت انہیں وقت دیا جائے گا لیکن ابھی ریپلے دیکھیں گے کس نے پہلے بہل بجائی ہے اور وہی شیر پورا کریں گے شیر اگر پورا کر دیا تو ایک نمبر مل جائے گا درود پاک پڑیے اللہ سیدنا و مولانا ساتواں شیر ہے اس کا ریپلے دیکھ رہے ہیں کس نے پہلے بیل بجائی ہے تجسا سیاہ کار پہلے بیل بجانے والے شیر پورا کریں گے ریپلے ٹیم جی ٹیم پھر دوبارہ دکھائیں جی کیا فیصلہ ہے حاضرین کا ٹیم ون نے پہلے بیل بجائی ہے تا سیاہ کا تج سا سیاہ کون انسا شفیع ہے کہاں پھر وہ تجھ سا سیاہ کار کون ان سا شفیق ہے کہاں پھر وہ تجھی کو بھول جائیں دل یہ تیرا گمان ہے ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ مدینہ ان وہ ہمیں نہیں بھولیں گے سات شیر ہو چکے ہیں اور تین اشار اب باقی ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے ٹیم ون اٹھارہ ٹیم سیون پندرہ نمبر پہ ہیں शेर شیر پڑھنے جا رہا ہوں شیر ہے اٹھو اتار ٹیم سیون ٹیم سیون نے پہلے بیل بچائی انیس سیکنڈ ہے شیر پورا کرنا ہے اٹھو اتار آٹھواں شیر ہے فائنل آخری مرالا تین ہی شیر ہیں تین ہی نمبر چاہیے یہاں کے اسلامی بھائی خاموش ہو جائیں پلیز تین سیکنڈ ہے آپ کے پاس اٹھو اٹھو اتار اب دیکھو اٹھو اتار اب دیکھو ذرا وہ غور سے دیکھو شیر درست کیجئے اٹھو تار اٹھو اتار اب دیکھو وہ چھایا وہ نور گل شیر نہیں ہے شیر آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے نور کی پورا کر سکتے ہیں تو ایک بار کر لیں چال پورا کر سکتے ہیں تو فرما لیجئے اٹھو اتار آپ کا شیر ہے باپا شیر ہے اٹھو تار اب اٹھو ذرا وہ مدینہ آنے والا ہے یہ شیر پورا نہیں ہو سکا اور ایک پوائنٹ آپ نے کم کروا لیا ہے کوئی بات نہیں دو شیر ہے مزید دیکھیں کون پورا کرے گا باپا کی آمد مرحبا اسلامی بھائی تشریف سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نواں شیر ہے آخری دو شیر رہتے ہیں نواں شیر دیکھیں کون پورا کرتا ہے شیر ہے تو تیے اسفہ جی ٹیم سیون سات نمبر آپ نے بیل بجائی ہے تو اسفہ آپ نے بیل بجا دی تھی اٹھارہ سیکنڈ ٹیم سیون نے بیل بجائی ہے آپ کا وقت جاری ہے شیر پورا کرنا ہے تو اس بہت مشہور شیر ہے پانچ چار تین وقت آپ کا ختم ہو چکا ہے تو تیے اس آپ پورا کریں گے سنائیں میرا سن کلا میرا میرا بیزوبا بیزوبا بیزوبا ہو گیا ماشاء اللہ شیر آپ نے پورا کیا لیکن اس کا نمبر نہیں ملے گا یہ شیر ان کا تھا اور ان کا ایک پوائنٹ کم ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے بیل بجا کر نم شیر پورا نہیں کر سکے آخری شیر ہے فیصلہ آپ کے سامنے ہے لیکن حصول برکت کے لیے آخری شیر شیر ہے اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے کون پورا کرے گا مل کے دعا کیجیے کا میں مجھے مو تینوں آئے کا میں مجھے آئے قدموں میں تیرے سے ہو میری روح ہو چلی ہو چلی ہو, جن جن جن ہو, جن ہو روح چلی ہو ایک نمبر ان کے اٹھارہ اور سات نمبر ان, نمبر ان کے چودہ نمبر ہیں فیصلہ ناظرین کے سامنے ہے حاضرین کے سامنے ہے بارہ ٹیمیں تھیں چھتیس اسلامی بھائی تھے اور تین رہ گئے آخر میں فائنل ختم ہو چکا ہے اور یہ تین اسلامی بھائیوں کے لیے مدینے شریف کے ٹکٹ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ضرور پیش کیے جائیں گے ابھی اور امیر علیہ سنت ہمارے درمیان جلوہ فرمائے ان شاء تعالی کچھ مدنی فیس لے کر ان سے انہیں انشاءاللہ یہ پیش کیا جائے گا سکور بورڈ آپ کو دکھایا جائے گا آٹھ مراحل سے یہ گزرے نمبر ایک اشعار کی تکرار مدنی اشعار کی تکرار برابر برابر رہا ایک لفظ ایک شیر 4 اور 5 نمبر شاعر کون میں ٹیم سیون نے ایک بھی نمبر نہیں لیا ٹیم ون نے چار نمبر لیے ایک نمبر کا انتخاب میں دونوں نے ایک ایک نمبر لیا کلام کسوٹی میں ایک بھی نمبر نہیں رہا مکمل کلام میں ٹیم ون نے ایک نمبر لیا دو نمبر لیے موضوع شیر میں ٹیم ون نے ایک اور ٹیم سیون نے تینوں نمبر لے لیے مگر شیر مکمل کیجئے میں سب سے آگے رہے ہمارے بائیں طرف کے اسلامی بھائی ہمارے ساتویں نمبر کی ٹیم لیکن اس کے باوجود پچھلے مراحل میں چونکہ ترکیب مضبوط نہیں تھی کارکردگی کچھ سامنے والوں سے کم تھی اس لیے ٹیم ون جو ہے وہ اس مقابلے کے بازی لے جانے والے ہیں اور انشاءاللہ تعالی انہیں بھی تحفہ پیش کریں گے یہ دائیں طرف دونوں پارٹی ہیں تو کیسے پتہ چلے گا بابا کسی کو جرم میں, باپا میں. باپا باپا باپا یہ جو یہ اس میں غم یہ نے کہ ان کو چل چاہیے چل مدینہ آپ دلوں حال جاننے رہے <laughs> چل مانگ لینا چاہیے جہاز سے مشرف تو موجود ہیں ان میں جامدینہ سے پاپا کے ہاتھ سے ٹکٹ لیتے کیا کیفیت ہوگی دل کی یہ پاپا دونوں قریب پہنچ کے یہ رہ گیا پاپا یہ دعا سے نواز دیں وسل کی خوشی ہائے ہائے بڑی امید لے کر دوبارہ ترکیب بنی جو پہلے حاضری دے چکے نصیب نصیب یہ بڑے نصیب کی بات ہے اور جو لطف فرقت میں اور ہجر میں تلپنے کا ہے وہ بھی اپنی جگہ پر کوئی پاس رہ کے بھی دور ہے کوئی دور رہ کے بھی پاس ہے یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے جسے چادر پہ بولانی آجیسیں چاہ حدر یہ بڑے کرم کے ہیں سل بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے سی رسول اللہ بولا لو ہمیں بری بو بولا یا رسول اللہ پیش پی روش بر پاتماں ہے در تو تجر مگر کاش میں خوابوں میں پہنچتا ہی رہو اکثر میں یادو میں پہنچتا رہو مدینے میں مدینہ اس لیے کار جو نو دل, دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں دل پر مدینے میں ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے مقدر مقدر میں انشاءاللہ یہاں کے حاضرین بھی خالی نہیں جائیں گے ان میں بھی قرآن دازی کا سلسلہ ہوگا ابھی اور دیکھیں کون خوش نصیب باپا کے ہاتھوں سے مدینہ شریف کا ٹکٹ پاتے ہیں ان کے لیے بھی قرآن دازی کا سلسلہ تھا مذاکر مدری مذاکرے کے شروع میں جو فارمیلٹی تھی وہ پوری کی گئی تھی این آئی سی وغیرہ کی اور انشاءاللہ اس کی بھی انقریب ابھی قرآن دازی ہوگی دل تھام کے بیٹھیے دیکھیں کون خوش نصیب آج پیچھے سے آتے ہیں اور مدینہ شریف کے ٹکٹ کو پاتے ہیں پیغام سب لائی گلزار نبی سے آیا بلاوا مجھے دربار, دربار, دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام گلزار نبی سے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار ن پیسے دھیمی سوالی زبوں میں تڑک جگر کی ہے کلیا کی دی دلوں کی ہوائیں کدھر کی, کی ہے ہوائیں کدھر کی, کی ہے ڈالیں ہری ہری ہے تو بار بری بری کشتے عمل پڑی ہے یہ بارش کے در کی ہے بارش حبیب محمد ماشاء اللہ بہت ہی مقبول ترین سلسلہ تھا ہمارا ذوق نعت وہ بڑی دلچسپی سے دیکھا جا رہا تھا آج اس کا آخری کڑی تھی اس سلسلے کی اور مقابلے میں بظاہر تو ہمارے سیدھے ہاتھ کی طرف کے سائی نمبر نمبر ایک والے نمبر ایک ہو گیا ٹھیک ہے نا تو یہ تو مقابلہ کر کے مطلب جیتے تو بعض تو پھیلے بھی ہوتے اب جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کام ہو گیا انشاءاللہ شاء نے کہہ دیا دیے یادیں نبی پاک میں روئے جو عمر بھر امر بلے یادیں نبی پاک میں روئے جو مر بھلے یادیں نبی پاک میں روئے جو عمر بھر محبت تلاش محبت اسی چشمے ترکی تر ہے بہرحال تر تر یہ کہ جو ہمارے جو اسنائی بھائی مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکے تو ان کے آنسو نے بھی آخر کام بنا دیا ان کا اور پیغام آگے آ کے ان تینوں کو مدینہ بھیج دو کام ہوتا ہے ابھی دیکھو ان میں کون کون روتا ہے ان کی قرآن داری تو باقی ہے رونے رونی بالی رو رونا سب کا کام نہیں محبت محبت نہیں لیکن ابھی مجھے وہ ناظرین ابھی تو خیر ان کا تو ان کے چھ ہوئی ان کو دو دو ٹکٹ ان کی ایک ایک ٹکٹ ہو سکتا ان کی بھی دو دو چالیس سال سے چھوٹے کو نہیں ملتا نا ویزا تو اگر ساتھ میں ساتھ یا امی کے ساتھ محرم کے طور پہ ترکیب بن سکتی ہے تو اللہ کرے گا اچھا, اتنا ہوگا تو وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ شاء تو مجھے ابھی اور یار وہ دو حج کے ٹکٹ چاہیے کون دے گا دیں گے چار لاکھ روپے کی ایک یعنی کہ فارم بھرے تو ٹکٹ بھی آ گیا اور سب آ گیا ان دیوانوں کو بھیجنا ہے مجھے اور ان دیوانوں کو بھیجنا ہے جو مدنی ہاں اللہ اللہ میں کیا بھیجوں گا غریب آدمی مدنی چینل کے ناظرین میری درخواست اور ان دیوانوں کے آنسو پر رہے مجھے اللہ اللہ مطلب کیا صورت ہوگی آپ میرے ذہن میں کیا سورت ہے کی کی؟ کہ کہ بارہویں شریف کے بارہ کیے ہوں اور حاضری بھی ان کی لگے روز یہ ترکیب آپ لوگوں نے کرنی ہوگی ان کی حاضری لگے پھر گیارہویں شریف کے گیارہ بھی پورے یہ اس میں شریک ہوں اس دوران اپنی باری کے حساب سے جو مدنی قافلے میں سفر کرے گا تین دن کے لیے جیسے قافلے میں سفر کیا تو وہ پھر مدنی تربیت گاہ والے ہم کو مطلب اس کی وہ تصدیق کر دیں گے قافلے میں گیا تو ہم اس کی بھی حاضری قبول کر لیں گے مدنی مذاکرے کی, کی کیونکہ میں ہوں قافلے والا میرا قافلہ مدنی مذاکروں کی وجہ سے ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے یا پھر یہ کہ وہ مدنی تربیت گاہ کی ثواب دیت پر ہے کہ ایسو کا قافلہ یہیں کر لیں گے فضا بہتر گھنٹے کے لیے بھی ہو سکتا ہے یہ جیسا یہ چاہے وہ کرے حج کا ٹکٹ ان دیوانوں کو کوئی دے سکتا ہے دیکھ رہا ہوں اب تو یہ اپنے ہم کو دے یہ ٹھیک ہے تو اسمان علم دین حاصل کرے نا سستی نہیں کرے باپا کے ہاتھ سے حج کا ٹکٹ بارہویں شریف کے بارہ اور گیارہویں شریف کے گیارہ یہ حجیمین یہی لکھا تھا میں نے اور کچھ بھی تھا اس میں یہی تھا نا تو پھر ہم نے گیارہویں شریف میں کسی دن ان کی قرآن کر لیں گے اچھا اب رائے کہ بارویں شریف کے ان دنوں میں اگر اللہ کے کسی نے کسی آشی کے رسول نے ترکیب بنا دی تو ہم روزانہ ایک ایک مدینے کا ٹکٹ دیں گے ورنہ جتنے مل گئے تو دو دن کے بعد تین دن کے بعد یا پھر وہ آخری دن میں کر لیں گے ایک ملا تو نہیں ملا تو نصیب اپنے اور پھر گیارہویں شریف میں مجھے ایک بغداد کا مسافر بھی بنانا ہے بغداد بلاؤ ہمیں بغداد دے بولا گے ہم جلوا بھی دکھاؤ ماری منجا رسر کا رسری ہے ربدا دکھوا زیادہ مل گئی تو گیارویں شریف کے دن میں زیادہ کی ترقیب کر لیں گے انشاءاللہ تو ورنہ کم از کم ایک کوئی مل جائے اندازاً ایک لاکھ روپے خرچہ ہوگا بغداد شریف کے حاضری میں کربلا شریف بھی ساتھ ہے کربلا شریف بلکل قریب ہی کار میں جاتے ہیں جا جا بہت زیارتیں ہیں تو کربلا شریف نجف اشرف مولا مشکل کشا کے یہاں پھر کوفہ بعقوبہ بسرہ شاہد نہیں فوجی اڈا نہیں جانے دیتے اور موسیل شریف اللہ نبی نا والے سلاۃ السلام کا مزار پھر اور بھی بہت ساری زیارتیں وہاں عراق شریف میں تو یہ سب اس میں ساتھ ہو جائے گا اللہ کا ٹکٹ بھی کے اللہ نے بہت دیا ہے جن کو دیا ہے سبحان اللہ گے, اللہ گے کیا بات ہے ان کے ایک بال ٹوٹے گا یار کسی وہ گوش کے دیوانے کا کام ہو جائے سبحان اللہ